اب ہم برما کے ایک صوبے اراکان جو کہ کسی زمانے میں سترہ سو پچاسی میں مسلمانوں کی الگ مستقل مملکت تھی جس کے اندر بعض روایات کے مطابق بنگلہ دیش کی پوری حکومت بھی شامل تھی یعنی اراکان یہ چھوٹا سا صوبہ نہیں تھا کسی زمانے میں بلکہ یہ ڈھاکہ بنگلہ دیش کی تمام تر زمینیں جو ہیں اراکان کے اندر شامل تھی لیکن یہ مسلمانوں کی کمزوریاں ہیں کہ سکڑتے سکڑتے یہ صوبہ جو ہے چھوٹا ہو گیا ہے لیکن اب بھی یہ کتنے رقبے پر محیط ہے ایک مشہور بات یہ ہے کہ اڑتیس ہزار مربع میل پر محیط ہے صرف آرکان اڑتیس ہزار مربع میل پر محیط ہے یہ اتنا بڑا ایک علاقہ ہے اس علاقے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے پاؤں کے نیچے کیا کچھ ذخائر رکھے ہیں اس کا تذکرہ میں یہاں کرنا چاہتا ہوں ساتھ ساتھ بلوچستان کے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے بھی دعا کی ہم درخواست کریں گے پوری دنیا کے مظلوموں سے ہم یہ درخواست کریں گے کہ وہ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھے ہمارے ساتھ بھی سیاسی عسکری اور دعا کے اعتبار سے امداد کریں اس لیے کہ ہم بھی ایک مظلوم قوم ہیں۔ اور ظاہر سے بات ہے کہ جب آدمی ایک خبر کو دیکھتا ہے تو دوسری خبر بھی اسے یاد آتی ہے جس طرح کے شعر میں یہ بات موجود ہے فعادہ کلو خبر و مالک شاعر کا بھائی مالک جو تو شاعر یہ کہتا ہے کہ میں جب بھی کوئی خبر دیکھتا ہوں تو مجھے مالک کی خبر یاد آتی ہے تو مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں چاہے وہ بلوچستان کے ہیں چاہے وہ ایران کے ہیں چاہے وہ سوڈان کے ہیں چاہے وہ کالے ہیں سفید ہیں افریقہ کے ہیں امریکہ کے جہاں کہیں کے بھی, بھی ان کی مظلومیت کو دیکھ کر ہمیں اپنی مظلومیت اور ہمیں اپنی مظلومیت دیکھ کر ان کی مظلومیت یاد آتی ہے لیکن اخوام سب بھائی بھائی ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ تمام مظلوموں کو ظلم سے نجات عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان کے دینی سیاسی اور اقتصادی حقوق عطا فرمائے تو اراکان میں جو دو ہزار تیرہ کی معلومات ہے اس کے مطابق ایک آشاریہ دو ٹریلین یعنی ایک آشاریہ دو ارب مکاب میٹر گیس اراکان میں دریافت ہوئی ہے نمبر ایک دو آشاریہ ایک ارب بیرل پٹرول کے ذخائر اراکان میں موجود ہیں اربوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر نمبر دو ہر سال چین کو بارہ ارب مکاب میٹر گیس برامد کی جاتی ہے نمبر تین ہر سال بائیس ملین بیرل پٹرول چین کو برامد کی جاتی ہے نمبر چار گیس پائپ لائن جو چین کو جاتی ہے اس کی کل لمبائی دو ہزار پانچ سو بیس ہے جبکہ برما میں اس پائپ کا سات سو حصہ موجود ہے اور سترہ سو ستائیس حصہ چین کے اندر ہے نمبر پانچ پٹرول پائپ لائن سات سو برما میں اور سولہ سو اکتیس چین میں ہے کل لمبائی دو ہزار چار سو دو ہے نمبر 6 ساتویں نمبر پر یہ بات ہے چین اور برما کے درمیان جو منافع کی شراکت داری ہے اس کا شیڈول یوں ہے اس کا جدول یوں ہے پچاس آشاریہ نو فیصد حصہ چین کو ملتا ہے اور انچاس آشاریہ ایک فیصد حصہ برما کو ملتا ہے یہ بھی ایک عجیب سودا ہے کہ جو ملک برآمد کر رہا ہے اس کو کم ملتا ہے وہ جو متنبی کہتا ہے کہ مصر کے اندر متحکات و مبخیات بہت ساری ہیں ہسانے والی اور رلانے والی بہت ساری باتیں ہیں تو صرف مصر میں نہیں پوری دنیا میں آج کل یہ سب کچھ ہو رہا ہے برما جو خود برامد کر رہا ہے بیچ رہا ہے اپنے پیٹرول کو اس کو منافع کم ملتا ہے اور چین کو زیادہ ملتا ہے اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ جو منصوبہ ہے اس کو بنانے میں خرچہ چین نے کیا ہے پائپ لائنوں کا جو خرچہ ہے وسائل و نقل و حمل کا جو خرچہ ہے یہ چین برداشت کرتا ہے چونکہ چین نے اخراجات اپنے ذمے لیے ہیں اس لیے منافع میں سے زیادہ حصہ بھی اسی کو ملتا ہے یہ بات جو ہم نے کی ہے تو انصاف کی اور انصاف تو اس زمانے میں تقریباً مفقود ہے اصل مسئلہ یہاں پر یہ کہ برما ایک چھوٹا سا ملک ہے چین کے مقابلے میں اور چین نے اسے اپنے دباؤ میں رکھا ہوا ہے یا غمال بنا کر رکھا ہوا ہے تو برما کو تھوڑا بھی منافع مل جائے وہ اس پر خوش ہے ہیں تو سبھی کفار سبھی بڈسٹ ان کو کیا نقصان ہے اور ہے بھی زمین یہ مسلمانوں کی ان کو چار آنے یا آٹھ آنے مل جائے تب بھی وہ فائدے میں ہیں ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہے مسلمانوں سے تو زمین ان لوگوں نے چھین لی ہے ہلوائی کی دکان پر اگر میاں جی فاتحہ کرتے ہیں تو اس میں میاں جی کا تو کوئی نقصان نہیں ہے نا میاں جی کو تو ثواب کے اوپر ثواب کے ڈونگری ملتے ہوں گے اور حلوائی جی کا نقصان ہو رہا ہے نا اس میں نقصان ہمارے مسلمانوں کا ہو رہا ہے اور چین اور برما کی بدھسٹ دونوں حکومتوں کے پانچوں پانچوں انگلیاں ہاتھ اور پاؤں کی سب گھی کے اندر ہیں اس لیے ان کو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے میں برامد کروں تب بھی مجھے منافع کم کیوں ملتا ہے کوئی بات نہیں آٹھویں بات اس میں یہ ہے کہ اس منصوبے میں سات آشاریہ دو ارب ڈالر کی لاگت آئی ہے یہ منصوبہ دو ہزار دس میں شروع کیا گیا تھا جو چینی سرحدی سوبے یونین تک جاتا ہے چین کا وہ صوبہ ہے جو کہ برما سے ملتا ہے جہاں پر ابھی حال ہی میں مشرقی ترکستان کے ہمارے نے جن میں دو بہنیں بھی شامل تھیں انہوں نے ایک ریلوے اسٹیشن پر حملہ کر کے چھریوں کے ذریعے حملہ کر کے تقریباً ڈیڑھ سو کے قریب چینیوں کو قتل کیا تھا اور اس سے کہیں زیادہ کو زخمی بھی کیا تھا اللہ تعالی قبول فرمائے نوی بات یہاں پر یہ ہے برما کو اس منصوبے سے انتیس ارب ڈالر کی آمدنی ہوتی ہے انتیس ارب ڈالر کی آمدنی کمانے والے برما اور جس علاقے سے یہ آمدنی کے اسباب نکل رہے ہیں ان کو پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں ہے جیسے کہ آپ ارکانی مسلمانوں کی تصویریں دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا برا حال ہے رہنے کے لیے گھر ان کے پاس نہیں ہے پہننے کے لیے کپڑے ان کے پاس نہیں ہے کھانے کے لیے خوراک ان کے پاس نہیں ہے پوشاک ان کے پاس نہیں ہے ننگے ننگ دڑنگ بچارے گوم پھر رہے ہیں اور ان کو کس طرح قتل کیا جا رہا ہے وہ سب آپ کو معلوم ہے پسلیاں لوگوں کی نظر آ رہی ہے کھانا نہ ملنے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں دودھ اور خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ادویات کی قلت کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں۔ ایک ایسے علاقے کے لوگ جن سے برما کو انتیس ارب ڈالر کی آمدنی ہوتی ہے ایک ڈالر اس وقت پاکستان میں تقریباً پچانوے روپے انتیس ارب ڈالر کا آپ اندازہ لگائیں پھر یہ سوچیں کہ ان پیسوں کے ذریعے کیا یہ ارکانیوں کی خوراک و پوشاک کا بندوبست نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن وہ کیسے کریں گے اسے جبکہ وہ ہمیں وہاں کا باسی ہی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ تو ہمیں قابض سمجھتے ہیں حالانکہ برما کے بڈسٹ یہ قابض ہیں ہمارے ممالک پر اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو مسلمانوں کو مجاہدین کو یہ طاقت عطا فرمائے کہ ہم انہیں حقائق سکھائیں اور ایسا تاریخی سبق سکھائیں جسے وہ بھول نہ سکیں بس اللہ تعالی ہی توفیق دینے والا ہے نمبر دس پانچ ہزار سو بیس ایکڑ زمین اس منصوبے میں پانچ ہزار چھ سو بیس ایکڑ زمین, زمین اس منصوبے میں استعمال ہوئی ہے یاد رہے کہ یہ زمین مقبوضہ اراکان کی ہے اس وسیع علاقے سے برما کی حکومت نے روہنگیا مسلمانوں کو بے دخل کر کے ممنوع فوجی علاقہ قرار دے دیا ہے نمبر گیارہ تیرہ ہزار پانچ سو یعنی ساڑھے تیرہ ہزار برمی افواج اس علاقے کی حفاظت اور نگرانی پر معمور ہے میرے دوستو یہ حالات ہیں اس وقت مسلمانوں کے مسلمانوں کی اپنی زمین اپنی دولت اپنے معدنیات و ذخائر سے مسلمان خود فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہم اس وقت امتن فقیرتن غنیتن ہم ایک غریب امیر زد لا اجتماعان کے دو زد جمع نہیں ہو سکتے لیکن جب ترک جہاد کی نحوست ہوتی ہے تو یہ دو زد بھی جمع ہو جاتے ہیں ہم جو کہ اس وقت فقیر ہیں غریب ہیں پہننے کو کپڑے نہیں کھانے کو خوراک نہیں رہنے کو مکان نہیں یہ غریب لوگ اتنے مالدار ہیں کہ برما کو سالانہ اس سے 29 ارب ڈالر کی آمدنی ہوتی ہے ان کی زمین سے اربوں کے حساب سے پٹرول اور گیس کے ذخائر برآمد ہو رہے ہیں اور برما کی زمین سے پوری دنیا کا سب سے زیادہ قیمتی یا قوت کا پتھر نکلتا ہے میرے بھائیو باوجود اس کے ہم اس لیے غریب ہیں ہم اس لیے ذلیل و خوار ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف توجہ نہیں کی ما ترک قوم الا اللہ کہ کوئی بھی قوم جہاد کو ترک نہیں کرتی مگر وہ ذلیل ہو جاتی ہے خوار ہو جاتی ہے رسوا ہو جاتی ہے در بدر ہو جاتی ہے بس یہی حال آج ہم اور آپ کا ہے اور اس کا حل یہی ہے کہ ہم حب دنیا و کراہیت الموت کی بیماری سے ازادی پائیں دنیا کی محبت اور اللہ کے راستے میں لڑنے سے نفرت نام کی جو بیماری وہن نام کی جو بیماری ہمارے اندر اس وقت آ چکی ہے ہمارے بڑوں میں ہمارے چھوٹوں میں ہمارے علماء میں اور ہمارے طلباء میں حتیٰ کہ ہمارے بعض مجاہدین میں بھی جو پہلے جہاد کر چکے ہیں ان کے دلوں میں بھی اب دنیا کی محبت اور اللہ کے راستے میں قتال و جہاد سے نفرت گر کر چکی ہے وہن کی بیماری نعوذ باللہ ہمارے دلوں میں اتر چکی ہے اس لیے ہم خوار ہیں زار ہیں ذلیل ہیں رسوا ہیں میرے دوستو اگلے درس میں انشاءاللہ اللہ ہم کس طرح مسلمانوں کے پٹرول گیس اور معدنیات کے ذخائر چوری ہوتے ہیں اس کا تذکرہ کریں گے اور بطور مثال ہم صرف پیٹرول کی چوری کا ہی تذکرہ کریں گے وقس اعلی حاد الباقی اس کے اوپر آپ دوسرے مسائل کو خود قیاس کر لیں گے اور خود ہی آپ اندازہ لگائیں گے اللہ تعالیٰ اس امت کو جسے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اتنی ساری نعمتیں عطا کیں اللہ تعالیٰ اس امت کو عقل و بصیرت بھی عطا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بچے کی طرح نہ بنائے جو کہ سونے کو لے کر کھیلتا ہے لیکن اسے اس کی قیمت کا احساس اور اندازہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ہمیں عقل و بصیرت عطا کرے اللہ تعالی ہمیں جہاد اور فی صبیل اللہ کی محبت عطا کرے اللہ تعالی دنیا کی محبت سے ہمارے دلوں کو پاک کر کے کفار کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ وسلم وسلم علیہ سیدنا و حبی بنا محمد ولیہ وسب وبارک وسلم جزاک اللہ خیرا والسلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ